تو <تصفيق> ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے, وہی خدا ہے خدا ہے وہ ہی خدا ہے تلاش اس کو نہ تو ہدایت کے راستے سے ہٹا ہے تمہارا یہ نبی وما ہوا اور نہیں باطل عقیدے والا ہوا نہیں وہ بول رہا قرآن کی بولی انل ہوا اپنی خواہش سے نہیں ہے وہ قرآن مگر وہ وہی ہے جو اس کی طرف کی ہے پڑھایا ہے اس نے اس جبریل نے اس کو وہ کون شدید القا بہت بڑی سخت ٹھوس طاقت والا ہے جو مر رہتے حکمت, والا جبریل جبری جبری شدید فغاق مرت حکمت جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تہل سدفہ لرتن سو مرا صاحب حکمتوا چنانچہ وہ جبریل جو ہے اس طو برابر ہوا اپنی شکل میں اس حال میں کہ وہ افق کے آلہ پر تھا اوپر والے کنارے پر آسمان کا مشرقی کنارہ یہ افق کے ہے پہلی مرتبہ آپ نے جبرین کو وہاں دیکھا سم دلا اس کے بعد وہ قریب ہو گیا پیغمبر کے فتح اللہ چاچے نیچے اترا ہے پکا نکا بکاؤ حسین او ادنا بس رہ گیا مقدار دو کمانوں کی او ادنا یا اس سے بھی کم اتنا قریب ہو ابن عباس اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ رہ گیا فاصلہ اس نے دیکھا ہے اس کو دوسری مرتبہ کو کہاں نیچے اند ست الم کہاں اندہ جنت الماوا جس کے پاس جنت ہے ٹکانا لینے والی جگہ جہاں ارواح جاتے ہیں متقی جاتے ہیں سندیا کے ارواح جاتے ہیں ٹکانا پکڑتے یق سما یكشا جب كہ ڈانپ لیا تھا اس بیری کے درخت کو فرشتوں كی اس جھنڈ نے جو کالی کٹ معلوم ہوتی تھی ما ذا غلط ما صفا نہ نظر چوكی آپ کی غما تفا اور نہ غلطی کی آپ تھی آپ ٹھیک ٹھیک دیکھا اس فرشتے کو لقدر آ من آیا دردرا کسمی یا بات ہے کہ اس نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں قدرت کی اچھا ہمارے رسول نے تو جبریل کو دیکھا اللہ کو دل کے ساتھ دیکھا جبریل کو آنکھوں کے ساتھ دیکھا تم بتاؤ تمہاری جو لات اور عزا ہیں تم نے ان کو دیکھا ہے کہ یوں ہی اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں. لات اور عزہ مناد وہ تیسرا جو اخرا کم درجے کا ہے تھڈ درجے کا ان کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ کیا بلا ہیں یہ بکوفو تم نے جن کو دیکھا ہی نہیں جانتا ہی نہیں ان کو تو پوجتے ہو اور اپنے آپ کو سچا کہتے ہو اور ہمارے پیغمبر نے آنکھوں سے اور دل سے جو کچھ دیکھا ہے اس میں اس کو جھوٹا کہتے ہیں اللہ کا مزہ کروا لاہول اونسا دوسرا کہ تمہارے لیے بیٹے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹی ہیں وہ ایسی تمہاری تقسیم ہے جو دی بدی ہے بیانت نہیں ہے نیری پتنی یہ تو تم نے تقسیم کر رکھی نہیں ہے وہ اللہ اسما انسم تمہارا صرف نام ہیں یہ تم نے مقرر رکھے ہیں ان کے اور تمہارے باپ دادو اکاد ماں انل اللہ بہان سلطان نہیں اتارا اللہ نے ان کی معبودیت پر من سلطان کوئی دلی نہیں وہ پیچھے چل رہا ہے مگر صرف جٹن لی یاد تحول انفت اور جو کچھ چاہتے ہیں نہ ان کے نفس اسی کے پیچھے چل رہے حالانکہ کسمی بات ہے کہ پہنچ چکا ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے میری ہدایت ہم یہ منقطح ہے کیا ہر انسان کے لیے وہی کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے تم جس طرح تمنا کرتے جاؤ اسی طرح تمہیں ملا قطن نہیں ہو سکتا ہر آدمی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس قسم کی تمنا بھی کرے یہ ضروری نہیں کہ اس کی تمنا کے مطابق اس کو دے دیا جائے کیوں اللہ, اللہ ہی کے قبضے میں ہے آخر بھی اور ابتدا بھی آخرت بھی اور دنیا بھی وہ کم میں لکن کی ہے دوسرے دعوے کا حیا کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں جو نہیں کام آتی ان کی شفات کچھ بھی ہاں مگر بعد اس کے اجازت دے اللہ اجازت بھی دے اور جس کے لیے چاہے اجازت دے اور وہ اور سفارش کرنے والے کی بات کو پسند بھی کرے تین شرطوں کے ساتھ وہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا لڑکیوں والا مولسات والا نام حالانکہ ان کو رقی برابر علم دل ہے نئی پیچھے چل رہا ہے مگر صرف گمان باتیں اور گمان جو ہوتا ہے یہ لا یغنی من الحق شعر ہے یہ حقیقت کے معاملے میں ایک قطرے جتنا کام بھی نہیں آتا عملیات میں تو یہ زن جو ہے اعتبار اس کا ہو جاتا ہے حقائق میں اس کا کوئی اعتماد اعتبار الح فل مار فی الحقیقیہ وبرت بہی فی الملیات عملیات میں آمال میں تو زن جو ہے وہ کام کر سکتا ہے مگر جہاں حقائق ہوں وہ ذن سے ثابت نہیں ہوتے لا اعتبار لہو فل لَهُ فِي الْمَعَارِفِ یا پمل الْعِبْرَةُ و فِي فی فَأَعْرِضْ أَمَّنْ فارض امن اور تسلط بس بے پرواہ ہو کے پر رائے ان سے جو منہ پھیر چکی ہیں ہماری توحید سے اور نہیں مقصود ان کا مگر حیاتی دنیا مبلغہم من علم ان کی بس یہاں تک دور ہے یہی کچھ پہنچنا ان کا علم کا بس اسی چیز کا ان کو علم ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں بڑے دانا نہ ربنظب سے اس لیے کیونکہ رب تیرا ہی جانتا ہے جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے وہی زیادہ جانتا ہے اس کو جس نے ہدایت پہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا للہ ہے ماں کے سباوا ہے ماں پہ اللہ ہی کا ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اب اللہ نے سب کچھ پیدا جو کیا ہے اور سارا ملک اللہ کا ہے اپنے مملوکوں میں لے یج سے اللہ اصاو علت ہے ما قبل اس لیے ہم خود ہی مالک ہیں خود ہی بنایا ہے تاکہ جگہ دے اللہ ان کو اصا بما عمل جنہوں نے برائی کی ہے بما عمل بس سبب اس کے جو عمل کیا ہے اور جزا اچھی دے ان کو احسنو جنہوں نے ہر وقت اپنے دل کو اللہ کی توحید سے لگائے رکھا دل ہوسلا سبد عقیدہ تل حوصلہ بہترین عقیدہ کی وجہ سے باس ببیا بے ماں میں بھی اور تل حوصلہ یہ وہی لوگ ہیں اچھے عقیدے والے جو بچ کے رہتے ہیں بڑے گناہوں سے بے حیائی کے کاموں سے جن کاموں میں آدمی پہ حد لگتی ہے اتفاقن کوئی جھٹکا غلطی کا لگ گیا ہے الگ جس طرح نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا گناہ کا جھٹکا لگ جانا انبک رب سے ربی ہے جو کھلی مغفرت والا وہی وہ جانتا ہے تمہارے احوال کو Oh, تمہارے پیدا کرنے سے بھی پہلے جانتا تھا کہ تم میں سے کون مزک بنے گا کون ازکا بنے گا کون متقی بنے گا وہ ہی جانتا ہے تم کو جب کہ پیدا کیا تم کو زمین سے اور جس وقت کے تم کچے بچے تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بلا تو زکو اب خود تم جو ہے اپنے آپ کو پاک نہ کہو ہوگا لما نت وہ زیادہ جانتا ہے اس آدمی کو جو کون آدمی ہے جو تقوی اختیار کرے گا فرائے تلزی طلح کیا تو دیکھا ہے اس بندے کو جو تولا جو بالکل پھر گیا اب اتر ہو اس طرح وہ آتا کلیلن تھوڑا سا اس نے دیا صرف زبان سے کہا لا الہ اللہ محمد رسول وہ اقدا پھر بالکل رک گیا اقدا پھر رک گیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ صرف زبان سے کہنا کافی ہے اور پھر اس کے بعد رک جانا چاہیے را وہ دیکھ رہا ہے سے ام لم ام نبا بے معافی سو بے موسا ابراہی اس کے علاوہ یہ بات ہے منفتح ہے جس طرح استنا منفتحت نئے کلام ہے مانا کیا ہوگا اس کے علاوہ اس کو کسی نے نہیں بات بتلائی لم جو نب دا. نہیں بتلایا گیا وہ بات کو جو بات موسا اور ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں تھی وہ ابراہیم جس نے وفا پورا وعدہ وفا کر کے دکھایا تھا ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا لا تیرو گزرا خراب کہ نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا علامہ یہ بھی لکھا ہوا تھا ان کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ نہیں ہے واسطے انسان کے فیط کے مگر وہی کچھ جو کچھ اس نے سائ کی ہو کمایا ہو معلوم ہوا کہ محت کلام سائ ہے جو سائ کرے گا اس کو اس کی سائ کا بدلہ ضرور ملے جب ایسا ہے تو معلوم ہو گیا کہ ایک شخص اگر اپنے نیک اولاد اور بچے چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے لیے کوئی سال ثواب کی نیت سے خیرات سکتا کرتے ہیں تو اس مرنے والے کو پیدا ہونا چاہیے کیوں کہ اولاد جو ہے وہ والد کی سج ہے والد کی کیا ہے سائ ہے اور محت کلام یہ ہے کہ جو سائ ہوگی بندے کی یعنی کوشش ہوگی اس کوشش کی وجہ سے اس کو بدلہ ملنا چاہیے لہذا یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی سال ثواب نہیں ہے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اور اس میں رگڑا نکال دیتے ہیں چھتی اولاد کا بھی اور اس آدمی کے لیے ایسال ثواب کا بھی جو خود سبب بن کے گیا ہے ایک شخص نے اگر کسی کو علم دین پہ لگا دیا وہ خود مر گیا اب وہ دیندار بن گیا ہے یہ کوشش مرنے والے کی ہوگی کہ اس نے اس کو دین کی طرف لگایا اس لیے ایسا آدمی اس مرنے والے کے لیے ایسال ثواب کرے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ نیکی یہ کر رہا ہے ثواب اس کو کیسے ملے اس لیے کہ سب وہ ہے جو مرنے والا ہے سبب وہی بنا ہے اس کی نیکی کا وہ یا اس کی کمائی ہے رہ گئی اولاد وہ تو ویسے ہی آدمی کی کمائی ہوتی ہے انت و مالوں کا لے ابی کا اور لہو ما کسبل دو کسب ال والد لڑکا جو ہوتا ہے یا لڑکی یہ اپنے والدین کی کمائی ہے اور جب کمائی ہوگی تو وہی سایہ ہو گئی جب ساہ ہو گئی تو معلوم ہوا ان کے لیے ایسال ثواب کرنے کی اجازت ہوگی وہ ان سایہ اس کی نیک کوشش ضرور دیکھی جائے صوفہ جوڑا ضرور دیکھی جائے یعنی جو اچھی کوشش کرتا ہے وہ دن قیامت کے امال کے اس نامے میں اس کا ذکر بھی ضرور ہوگا آپ اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ من قات قتل مَن قَتَلَ نَفْسًا من نَفْسٍ بغیر فَسَادٍ فِي فساد فکاما قَتَلَ النَّاسَ جمی تمام لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے گویا کہ ایک آدمی کو قتل کرنا جو ہے وہ تمام آدمیوں کے قتل کے برابر ہے اور قاتل کو بھی اتنا گناہ ہوگا اور سب سے پہلا جو بیٹا آدم کا ہے قابیل اس کو بھی برابر کا گنا کیوں؟ کرے کوئی اور پھرے کوئی اس کا جواب یہی ہے کہ سب سے پہلے ناحق قتل کرنے کی سائ کی تھی تو اسی قابیل نے کی اس لیے قیامت تک کے لیے جو قتل کرے گا اس کو بھی گناہ ملے گا معلوم ہوتا ہے اصل محت کلام ہوتی ہے جو شخص سبب بن رہا ہو سا اس کو ثواب یا گناہ کے اندر برابر کا حصے دار بنایا گیا پھر جزا دے گا اس کو بدلہ بالکل پورا کیوں الہ رب کل ہر ایک کی انتہا تو تیرے رب کی طرفی ہے وَأَنَّهُ هُوَ اَزْحَكَ وَأَبْكَ اللہ کی عظمت کا بیان ہے وہی ہساتا ہے اور رولاتا ہے وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے وہی ہے جس نے بنایا جوڑے کو زوجین کو مذکر اور مونس کو نطفہ سے اذا تم جبکہ وہ کود کر نکلتا ہے وہ انش الخرا اور اسی پر ہے یہ لازم ہے کہ وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے نشات بھی اللہ کے ذمے اور تاکیب وہی ہے جو دولت مد کر دیتا ہے اور بھوکا کر دیتا ہے وہ وہی ہے جو رب شیرا اس ستارے کا مالک بھی ہے جس کو یہ پوجتے ہیں اور وہی ذات ہے جس نے ہلاک کیا پہلی آد کو یعنی قوم اور دوسری آد کو بھی قوم و ارم ارمزات اور سمودیوں کو بھی ہلاک کیا فما اب کا اور ان کے پلے کچھ نہ چھوڑا اور قوم نو کو بھی بہت پہلے کی بات ہے کیونکہ وہ تھے بہت, بہت بڑے عظلم سب سے زیادہ سالن تھے اور سب سے زیادہ باغی تھے من موتفے احوا اور ان بستیوں کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا جو الٹی ہوئی تھیں اہوا ان کو نیچے دبا دیا چپکا دیا ماوشہ بس ڈھانپ لیا ان بستی والوں کو کس چیز میں بھی تھا یعنی پتھر برسا دیے تھے لب کمار رب قطا تمارا پھر کس کس اللہ کی نعمت میں شک کرو گے اللہ کی کس کس نعمت میں شک کرو گے یہاں نعمت کون سی ہے یہاں تو تمام کے ہلاک ہونے کا ذکر کر رہا ہے نعمت کہاں سے آئی ہوں پیچھے جو تھی تو پیچھے کہنا چاہیے تھا یہ تو تمام دنیا کو ہلاک کرنے کے بعد کہتے ہیں حبے آئیے ربد کا تھا مارا ہاں یہ بھی نعمت کیوں نعمت ہے آگے نعمت کیسے ہوئی موبیر مبہ دیر کے لیے یا عام لوگوں کے لیے ہاں مبین کے لیے نہیں عام لوگوں کے لیے یعنی وہ چونکہ عام لوگوں کے لیے اس کی ہلاکت میں سبق ہوگا عبرت ہوگی اس لیے دوسرا لوگ کافر ہونے سے بھی بچ جائیں گے اسی لیے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کن کا انتظار ہم عبادت کا ولا یا اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو سارے تخم حرام دے جم سارے کافر لچے بدماش جم سنجر لوگ بھی بچ گئے من یہ قرآن یا یہ محمد یہ بھی ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح عذ فطل اب قریب آن لگی ہے وہ قریب آنے والے قیامت ل صلاحا ملڈ مل کا شفا نہیں ہے اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی کھولنے والا کیونکہ پتہ ہی اللہ کو ہے اس لیے کھولے گا بھی وہ بھی کیا اس قرآن والی حدیث سے تعجب کرتے ہو تم پھر ہنستے رہ جاتے ہو روتے نہیں بدماشو وہ ان تم بلکہ تم گانے بجاتے رہ جاتے ہو گانے بجانے میں مست رہ جاتے ہو ہاں للہ وعبدو. پس خلاصہ سورت کا بتا دیا جھک جاؤ اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت